اسی ربی الاول یا ربی الآخر چھے ہجری میں حضرت محمد بن مسلمہ کی سربراہی میں 10 افراد کا ایک دستہ ذل کی جانب روانہ کیا گیا یہ مقام بنو سالبہ کے دیار میں واقع تھا دشمن جس کی تعداد ایک سو تھی کمین گاہ میں چھپ گیا اور جب صحابہ اکرام سو گئے تو اچانک حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا صرف محمد بن مسلمہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو سکے اور وہ بھی زخمی ہو کر نمبر چھ سر ذوال قصہ دوم محمد بن مسلمہ کے رفقا کی شہادت کے بعد ربیع آخر چھ جری ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابویدہ کو ذوال کی جانب روانہ فرمایا انہوں نے چالیس افراد کی نفری لے کر مذکورہ صحابہ کرام کی شہادت گاہ کرو کیا اور رات بھر پیدل سفر کر کے الس صبح بنو صالبہ کے دیار میں پہنچتے ہی چھاپا مار دیا لیکن بنو صالبہ اس تیزی سے پہاڑوں میں بھاگے کہ مسلمانوں کی گرفت میں نہ آ سکے صرف ایک آدمی پکڑا گیا اور وہ مسلمان ہو گیا البتہ مویشی اور بکریاں ہاتھ آئیں نمبر سات سر جموم یہ سریا زید بن ہارثہ کی زیر قیادت ربیع آخر چھ ہجری میں جموم کی جانب روانہ کیا گیا جموم مر زہران موجودہ وادی فاطمہ میں بنو سلیم کے چشمے کا نام ہے حضرت زید وہاں پہنچے تو قبیلۂ مزینہ کی ایک عورت جس کا نام حلیمہ تھا گرفت میں آ گئی اس نے بنو سلیم کے ایک مقام کا پتہ بتا دیا جہاں سے بہت مویشی بکریاں اور قیدی ہاتھ آئے حضرت زید یہ سب لے کر مدینہ واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزنی عورت کو آزاد کر کے اس کی شادی کر دی نمبر آٹھ اس یہ سریا ایک سو ستر سواروں پر مشتمل تھا اور اسے بھی حضرت زید بن ہارثہ کے زیر قیادت جمادی الا چھ ہجری میں عیس کی جانب روانہ کیا گیا اس مہم میں قریش کے قافل کمال ہاتھ آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت العاص کی قیادت میں سفر کر رہا تھا العاص اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے وہ گرفتار تو نہ ہو سکے لیکن بھاگ کر سیدھے مدینہ پہنچے اور حضرت زینب کی پناہ لے کر ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر قافل کمال واپس دلا دے حضرت زینب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات پیش کی تو آپ نے کسی طرح کا دباؤ ڈالے بغیر صحابہ کرام سے اشارہ کیا کہ مال واپس کر دیں صحابہ کرام نے تھوڑا زیادہ اور چھوٹا بڑا جو کچھ تھا سب واپس کر دیا ابولاس سارا مال لے کر مکہ پہنچے امانت ان کے مالکوں کے حوالے کی پھر مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی نکاح کی بنیاد پر حضرت زینب کو ان کے حوالے کر دیا جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے آپ نے پہلے ہی نکاح کی بنیاد پر اس لیے حوالہ کر دیا تھا کہ اس وقت تک کفار پر مسلمان عورتوں کے حرام کیا جانے کا حکم نازل نہیں ہوا اور ایک حدیث میں یہ جو آیا ہے کہ آپ نے نکاح جدید کے ساتھ رخصت کیا تھا یا یہ چھ برس کے بعد رخصت کیا تھا تو یہ نہ مانے صحیح ہیں نہ سندن بلکہ دونوں لحاظ سے ضعیف ہیں اور جو لوگ اسی ضعیف حدیث کے قائل ہیں وہ ایک عجیب متضاد بات وہ کہتے ہیں کہ آٹھ ہجری کے اواخر میں فتح مکہ سے کچھ پہلے مسلمان ہوئے تھے پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ آٹھ ہجری کے اوائل میں حضرت زینب کا انتقال ہو گیا تھا حالانکہ اگر یہ دونوں باتیں صحیح مان لی جائیں تو تضاد بالکل واضح ہے سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں اب الاس کے اسلام لانے اور ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے کے وقت قدرت زینب زندہ ہی کہاں تھی ان کے پاس نکاح جدید یا نکاح قدیم کی بنیاد پر ابلاس کے حوالے کیا جاتا اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کی فرما لینے کے قریش کے چھاپا مارنے کے لیے مسلمانوں کو بھیجیں گے تمام اہل سیر کا اتفاق ہے خلاف ورزی مسلمانوں نے نہیں بلکہ قریش نے کی تھی نمبر نو سری طرف یا طرخ یہ سریا بھی حضرت زید بن ہارثہ کی قیادت میں جماعی الکر چھ ہجری میں طرف یا طرف نامی مقام کی طرف روانہ کیا گیا یہ مقام بنو سالبہ کے علاقے میں تھا حضرت زید کے ساتھی صرف پندرہ آدمی تھے لیکن بدو نے قبر پاتے ہی راہ فرار تیار کی انہیں قطرہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں حضرت زید کو چار اونٹ ہاتھ لگے اور وہ چار روز بعد واپس آئے نمبر دس سری واد قرآن یہ سریا بارہ آدمیوں پر مشتمل تھا اور اس کے کمانڈر بھی حضرت زید ہی تھے وہ رجب چھ ہجری میں وادی کی جانب ہوئے مقصد دشمن کی نقل و حرکت کا پتا لگانا تھا مگر وادی الخرا کے باشندوں نے ان پر حملہ کر کے نو صحابہ کو شہید کر دیا اور صرف تین بچ سکے جن میں ایک حضرت زید تھے نمبر گیارہ سریے قب اس سرئے کا زمانہ رجب آٹھ ہی بتایا جاتا ہے مگر بتاتا ہے کہ یہ حدیبیہ سے پہلے کا واقع کیا ہے حضرت جابر کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو سواروں کی جمیت روانہ فرمائی ہمارے امیر ابو بیداب تھے قریش کے قافلے کا پتہ لگانا تھا ہم اس مہم کے دوران سخت بھوک سے دوچار ہوئے پتے جھاڑ جھاڑ کر کھانا پڑے اسی لیے اس کا نام جیسے کب پڑ گیا جھاڑے جانے والے پتوں کو کہتے ہیں آ کر ایک آدمی نے تین اونٹ صبح کیے تین اونٹ صبح کیے پھر سے تین اونٹ صبح کیے لیکن اس کے بعد ابو بیدانے سے منع کر دیا پھر اس کے بعد ہی سمندر نے امبر نامی ایک مچھلی پھینک دی جس سے ہم آدھے مہینے تک کھاتے رہے اور اس کا تیل بھی لگاتے رہے یہاں تک کہ ہمارے جسم ہماری طرف پلٹ آئے اور تندرست ہو گئے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی پسلی کا ایک کانٹا لیا اور لشکر کے اندر سب سے لمبے آدمی اور سب سے لمبے اونٹ کو دیکھ کر آدمی کو اس پر سوار کیا اور وہ سوار ہو کر کانٹے کے نیچے سے گزر گیا ہم نے اس کے گوشت کے کچھ ٹکڑے توشے کے طور پر رکھ لیے اور جب مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا تذکرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک رسخ ہے جو اللہ نے تمہارے لیے برامت کیا تھا اس کا گوشت تمہارے پاس ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ گوشت بھیج دیا واقع کی تفصیل ختم ہوئی اوپر جو ایک کہا گیا ہے کہ اس واقعے کا سیاق بتاتا ہے کہ یہ حدیبیہ سے پہلے کا واقعہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سلح ادیبیہ کے بعد مسلمان قریش کے کسی قافلے سے تارز نہیں کرتے تھے غزوہ بنی مصطلق یہ غزوہ جنگی نقطۂ نظر سے کوئی بھاری بھرکم غزوہ نہیں ہے مگر اس حیثیت سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اس میں چند واقعات ایسے رونما ہوئے جن کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں اضطراب اور ہلچل مچ گئی اور جس کے نتیجے میں ایک طرف منافقین کا پردہ فاش ہوا تو دوسری طرف ایسے تاجری قوانین نازل ہوئے جن سے اسلامی معاشرے کو شرف و عظمت اور پاکیزگی کی ایک خاص شکل عطا ہوئی ہم پہلے غزے کا ذکر کریں گے اس کے بعد واقعات کی تفصیل پیش کریں گے یہ غزوہ عام اہل سیر کے بقول شابان پانچ ہجری میں اور ابن ساخ کے بقول چھ ہجری میں پیش آیا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ بنو مستلق کا سردار حارث بن عبی زرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے اپنے قبیلے اور کچھ دوسرے اربوں کو ساتھ لے کر آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدا بن حسین اسلمی کو تحقیق حال کے لیے روانہ فرمایا انہوں نے اس قبیلے میں جا کر حارث بن زرار سے ملاقات کی اور بات چیت کی اور واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے باخبر کیا جب صلی اللہ علیہ وسلم کو کو کی صحیح کا اچھی طرح یقین آ گیا تو آپ نے صحابہ اکرام کو تیاری کا حکم دیا اور بہت جلد روانہ ہو گئے روانگی دو شابان کو ہوئی اس غزبے میں آپ کے ہمراہ منافقین کی بھی ایک جماعت تھی جو اس سے پہلے کسی غزبے میں نہیں گئی تھی نے مدینے کا انتظام حضرت زید بن ہارثہ کو اور کہا جاتا ہے حضرت ابو کو اور کہا جاتا ہے کہ ذرا لسی کو سونپا تھا حارث بن حارثر نے اسلامی لشکر کی قبر لانے کے لیے ایک جاسوس بھیجا لیکن مسلمانوں نے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا جب ہارث بن ابی ذرار اور اس کے رفقا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی اور اپنے جاسوس کے قتل کیے جانے کا علم ہوا تو وہ سخت خوف زدہ ہوئے اور جو عرب ان کے ساتھ تھے وہ سب بکھر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ چشمے مریضی تک پہنچے تو مصطلق جنگ ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے بھی صف بندی کر لی پورے اسلامی لشکر کے علمبردار حضرت ابو بکر تھے اور قاص انصار کپیرا حضرت بن قدرتہ کے ہاتھ میں تھا کچھ دیر فریقین میں تیروں کا تبادلہ ہوا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ اکرام نے ایک بار کی حملہ کیا اور فتحیاب ہو گئے مشرقین نے شکست کھائی کچھ مارے گئے عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا مویشی اور بکریاں بھی ہاتھ آئیں مسلمان کا صرف ایک آدمی مارا گیا انصاری نے دشمن کا آدمی سمجھ کر مار دیا تھا اس غزلے کے اہل سیر کا بیان یہی ہے لیکن علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ وہم ہے وہ لڑائی نہیں ہوئی تھی بلکہ آپ نے چشمے کے پاس ان پر چھاپہ مار کر عورتوں اور بچوں اور مالو مویشی پر قبضہ کر لیا تھا جیسا کہ صحیح کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق پر چھاپا مارا اور وہ غافل تھے قیدیوں میں حضرت جوویریا بھی تھی جو بنو مستلق کے سردار حارث بن عبیزرار کی بیٹی تھی وہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں ثابت نے انہیں مکاتب بنا لیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب سے مقرر رقم ادا کر کے ان سے شادی کر لی اس شادی کی وجہ سے مسلمانوں نے بنو مستلق کے ایک سو گھرانوں کو جو مسلمان ہو چکے تھے آزاد کر دیا کہنے لگے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں یہ ہے اس غزوے کی روداد باقی رہے وہ باقیات جو اس غزوے میں پیش آئے تو چونکہ ان کی بنیاد عبداللہ بن عبی رئیس المنافقین اور اس کے رفقہ تھے اس لیے بیجا نہ ہوگا کہ پہلے اسلامی معاشرے کے اندر ان کے کردار اور رویے کی ایک جھلک پیش کر دی جائے اور بعد میں واقعات کی تفصیل دی جائے غزبے بنی مستلق سے پہلے منافقین کا رویہ ہم کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ عبداللہ بن اوبئی کو اسلام اور مسلمانوں سے عموماً اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصاً بڑی کت تھی کیونکہ اوس قدرت اس کی قیادت پر متفق ہو چکے تھے اور اس کی تاج پوشی کے لیے مونگوں کا تاج بنایا جا رہا تھا کہ اتنے میں مدینہ کے اندر اسلام کی شوائیں پہنچ گئیں اور لوگوں کی توجہ ابن عبید سے ہٹ گئی اس لیے اسے احساس تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بادشاہت چھین لی ہے اس کی یہ قدر اور جلن ابتدائے حجرتی سے واضح تھی جبکہ ابھی اس نے اسلام کا اظہار بھی نہیں کیا پھر اسلام کا اظہار کرنے کے بعد بھی اس کی یہی روش رہی چنانچے اس کے اظہار اسلام سے پہلے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدے پر سوار حدرت کی ایادت کیلئے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مجلس سے گزر ہوا جس میں عبداللہ بن ابئی بھی تھا اس نے اپنی ناک ڈھک لی اور بولا ہم پر غبار نہ اڑاؤ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مجلس پر قرآن کی تلاوت فرمائی تو کہنے لگا آپ اپنے گھر میں بیٹھئے ہماری مجلس میں ہمیں نہ گھیریے یہ اظہار اسلام سے پہلے کی بات ہے لیکن جنگ بدر کے بعد جب اس نے ہوا کا رخ دیکھ کر اسلام کا اظہار کیا تب بھی وہ اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کا دشمن ہی رہا اور اسلامی معاشرے میں انتشار برپا کرنے اور اسلام کی آواز کمزور کرنے کی مسلسل تدبیریں سوچتا رہتا وہ اسلام سے بڑا مخلصانہ ربط رکھتا تھا قینقہ کے معاملے میں نہایت نامعقول طریقے سے دقل انداز ہوا تھا جس کا ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے اسی طرح اس نے غزل احد میں بھی شرط بدہدی مسلمانوں میں تفریق اور ان کی صفوں میں بے چینی و انتشار اور کھلبلی پیدا کرنے کی کوششیں کی تھی اس کا بھی ذکر گزر چکا ہے اس منافق کے مکر فریب کا یہ عالم تھا کہ یہ اپنے اظہار اسلام کے بعد ہر جمعہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ خطبہ دینے کے لیے تشریف لاتے تو پہلے خود کھڑا ہو جاتا اور کہتا لوگوں یہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں اللہ نے ان کے ذریعے تمہیں عزت و احترام بخشا ہے لہذا ان کی مدد کرو انہیں پچاؤ اور ان کی بات سنو اور مانو اس کے بعد بیٹھ جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ خطبہ ڈٹائی اور بے حیائی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب جنگ عہد کے بعد پہلا جمعہ آیا کیونکہ یہ شخص اس جنگ میں اپنی بدترین دگا بازی کے باوجود خطبے سے پہلے پھر کھڑا ہو گیا اور وہی باتیں دہرانی شروع کی جو اس سے پہلے کہا کرتا تھا۔ لیکن اب کی بار مسلمانوں نے مختلف اطراف سے اس کا کپڑا پکڑ لیا اور کہا او اللہ کے دشمن بیٹھ جا تو نے جو حرکتیں کی ہیں اس کے بعد اب تو اس لائق نہیں رہ گیا۔ اس پر وہ لوگوں کی گندنیں پھلانگتا ہوا اور یہ بڑھ بڑھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں ان انساحت کی تائید کیلئے اٹھا تو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کوئی مجرمانہ بات کہہ دی اتفاق سے دروازے پر ایک انصاری سے ملاقات ہو گئی کہا تیری بربادی ہو واپس چل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے دعائے مغفرت کر دیں گے اس نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے لیے دعائے مغفرت علاوہ اللہ ابن ابئی نے بنو نظیر سے بھی رابطہ قائم کر رکھا تھا اور ان سے مل کر مسلمانوں کے خلاف در پردہ سازشیں کیا کرتا اسی طرح ابن عبی اور اس کے رفقہ نے جنگ قندق میں مسلمانوں کے اندر اضطراب اور مچانے اور انہیں مروب و دہشت زدہ کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے جس کا ذکر اللہ تعالی نے سورہ احزاب کی حسب ذیل آیات میں کیا ہے اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے رہ لہذا پلٹ چلو اور ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں یعنی ان کی حفاظت کا انتظام نہیں حالانکہ وہ کھلے پڑے نہ تھے یہ لوگ محض بھاگنا چاہتے تھے اور اگر شہر کے اطراف سے ان پر دھاوا بول دیا گیا ہوتا اور ان سے فکنے کا سوال کیا گیا ہوتا تو یہ اس میں پڑ جاتے اور بمشکل ہی کچھ نے سے سے پہلے اللہ عہد کیا تھا کہ پیٹ نہ پھیریں گے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی بات پرس ہو کر رہنی ہے آپ کہہ دیجئے کہ تم موت یا قتل سے بھاگو گے تو یہ تمہیں نفا نہ دے گی اور ایسی صورت میں تمتا کا تھوڑا ہی موقع دیا جائے گا آپ کہہ رہے کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہارے لیے برا ارادہ کرے یا تم پر مہربانی کرنا چاہے اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو حامی و مددگار نہیں پائیں گے اللہ تم میں سے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے جو روڑے اٹکاتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف آؤ اور جو لڑائی میں محض تھوڑا سا حصہ لیتے ہیں جو تمہارا ساتھ دینے میں انتہائی بقیل ہیں جب قطرہ آ پڑے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طرف اس طرح دیدے پھرا پھرا کر دیکھتے ہیں جیسے مرنے والے پر موت تاریخ ہو رہی ہے اور جب قطرہ ٹل جائے تم مال دولت کی ہرس میں تمہارا استقبال تیزی کے ساتھ چلتی ہوئی زبانوں سے کرتے ہیں یہ لوگ ایمان ہی نہیں لائے اس لیے اللہ نے گروہ ابھی گئے نہیں ہے اور اگر وہ پھر پلٹ کر آ جائیں تو یہ چاہیں گے کہ بدوں کے درمیان بیٹھے تمہاری قبر پوچھتے رہیں اور اگر یہ تمہارے درمیان رہیں بھی تو کم ہی لڑائی میں حصہ لیں گے ان آیات میں موقع کی مناسبت سے منافقین کے انداز فکر طرز عمل نفسیات اور خود غرضی و موقع پرستی کا ایک جامع نقشہ کھینچ دیا گیا ان سب کے باوجود یہود منافقین اور مشرقین سارے ہی ادا اسلام کو اچھی طرح معلوم تھی کہ اسلام کے غلبے کا سبب ماد تفوق اور اسلح لشکر اور تعداد کی کثرت نہیں ہے بلکہ اس کا سبب وہ اللہ پرستی اور اخلاقی قدرے ہیں جن سے پورا اسلامی معاشرہ دین اسلام سے تعلق رکھنے والا ہر سرفراز و بحرامند ہے ان عیدائے اسلام کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس فیض کا سرچشمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جو ان اخلاقی قدروں کا مجزے کی حد تک سب سے بلند نمونا ہے اسی طرح اسلام چار پانچ سال تک برسر پیکار رہ کر یہ بھی سمجھ چکے تھے کہ اس, دین اور اس کے حاملین کو کے کو بل پر نابود کرنا ممکن نہیں. اس لیے انہوں نے غالباً یہ طے کیا کہ اخلاقی پہلو کو بنیاد بنا کر اس دین کے خلاف وسیع پیمانے پر پروپوگنڈے کی جنگ چھیڑ دی جائے اور اس کا پہلا نشان قاص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بنایا جائے چونکہ منافقین مسلمانوں کی صف میں پانچواں کالم تھے اور مدینہ ہی کے اندر رہتے تھے مسلمانوں سے بلا تردد مل جل سکتے تھے اور ان کے احساسات کو کسی بھی مناسب موقع پر بآسانی با بھڑکا سکتے تھے اس لیے اس پروپوگنڈے کی ذمہ داری ان منافقین نے اپنے سر لی یا ان کے سر ڈالی گئی اور عبداللہ بن ابئی رئیس المنافقین نے اس کی قیادت کا بیڑا اٹھایا ان کا پروگرام اس وقت ذرا زیادہ کھل کر سامنے آیا جب حضرت, زید بن حارسہ نے حضرت زینب کو طلاق دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی چونکہ عرب کا دستور یہ چلا رہا تھا وہ متبنا منہ بولے بیٹے کو اپنے حقیقی لڑکے کا درجہ دیتے تھے اور اس کی بیوی کو حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام سمجھتے تھے اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے شادی کی تو منافقین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شغب برپا کرنے کے لیے اپنی دانشت میں دو پہلو ہاتھ آئے. یہ کیے کہ حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچویں بیوی تھی جبکہ قرآن نے چار سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں دی اس لیے یہ شادی کیوں کر درست ہو سکتی ہے دوسرے یہ کہ زینب آپ کے بیٹے یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی اس لیے عرب دستور کے مطابق ان سے شادی کرنا نہایت سنگین جرم اور زبردست گنا تھا چنانچہ اس سلسلے میں خوب پرڈا کیا گیا اور طرح طرح کے افسانے گھڑے گئے کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ محمد نے زینب کو اچانک دیکھا اور ان کے حسن سے اس قدر متاثر ہوئے کہ نخت دل دے بیٹھے اور جب ان کے صاحبزاد زید کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے زینب کا راستہ محمد کے لیے قالی کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم منافقین نے اس افسانے کا اتنی قوت سے پروپگنڈا کیا کہ اس کے اثرات کتب احادیث و تفاصر میں اب تک چلے آ رہے ہیں اس وقت یہ سارا پروپوگنڈا کمزور اور سادہ لوگ مسلمانوں کے اندر اتنا موثر ثابت ہوا کہ بلا کر قرآن مجید میں اس کی بابت واضح آیات نازل ہوئی جن کے اندر شکو کے پنہا کی بیماری کا پورا پورا علاج تھا اس پروپگنڈے کی وسط کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ سور احضاب کا آغاز ہی اس آیت کریمہ سے ہوا اے نبی اللہ سے ڈرو اور کافرین و منافقین سے ندبو بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے یہ منافقین کی حرکتوں اور کاروائیوں کی طرف ایک طائرانہ اشارہ اور ان کا ایک مختصر سا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری حرکتیں صبر نرمی اور بردباری کے ساتھ برداشت کر رہے تھے اور عام مسلمان بھی ان کے شر سے دامن بچا کر صبر کے ساتھ رہ رہے تھے کیونکہ انہیں تجربہ تھا کہ منافقین قدرت کی طرف سے رہ رہ کر رسوا کیے جاتے رہیں گے چنانچر شاد دیکھتے نہیں کہ انہیں ہر سال ایک بار یا دو بار فتنے میں ڈالا جاتا ہے پھر وہ نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت پکڑتے ہیں اللہم صلی علی محمد اللہ چلے آ